الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد انبي سيد قران الله تعالى عنه قال ، ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاهم فراء ناسا كأنهم يكتشرون فقال أما إنكم لو أكثرتم ذكرها ذكرها ذي من لذات لأخشى لكم أما أرى فأكثروا ذكرها فأكثروا ذكرها ذي من لذات الموت فإنه لم يأتي ذا القبر يوم إلا تكلم فيه إلى آخره <تصفيق> یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا سلسلہ ہے آج ہماری یہ سلسلے کے یہ آخری نشست ہے رمضان کے یہ آخری شام ہے رمادان کے ایک آخری شام ہے ہم اپنے نبی کے ایک ایسی نصیحت کا وسیعت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ہمیں زندگی کے ہر لمحے کام آئے گی میں نبی فرمایا کرتے تھے میں دو وسیعتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو وائز چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک بولنے والا وائز ہے اور ایک خاموش وائز ہے بولنے والا قرآن ہے اور خاموش وائز موت ہے موت اس سے بڑا کوئی وائز نہیں ہے اس سے بڑا کوئی وائز نہیں ہے. تو ہم اپنی اس آخری نشست میں اللہ کے نبی نے جو اس کے متعلق فرمایا ہے اسی کا تذکر کر رہے ہیں کہ تاکہ باہر کی زندگی کے اندر جہاں ہمارا نفس ہماری طبیعت مغفلت میں ہو ہم اس واعض کے ذریعے سبق لے لیں اس واعض کری کوئی نہیں ہے جو میرا اس وقت ساتھ دے لیکن میرے پاس الحمدللہ اپنی نبی کی شکل میں اپنی نبی کی نصیحت کی شکل میں یہ واعض موجود ہے اس کا تذکر کر لو غفلت کے اس ماحول میں اس جگہ پر اس گھڑی انشاءاللہ اللہ اس کا بڑا فائدہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو کچھ لوگوں کو دیکھا وہ غفلت میں ان کے دانت کھلی ہوئی ہے دانت نکلی ہوئی ہے غفلت میں ہنس رہے ہیں دانت کھلی ہوئی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگے اما ان کوملہ وقت اللذات تم دکر اما امام ہے کاش کہ اگر تم لذتوں کو چھڑانے والی چیز کا ذکر خوب کرتے تو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں میں یہ نہ دیکھتا تمہاری یہ غفلت نہ دیکھتا اگر تم لذتوں کو چھڑا دینے والی چیز کا ذکر کثرت سے کرتے تو جس حال میں میں تمہیں ابھی دیکھ رہا ہوں یہ حالت تمہاری نہ دیکھتا پھر اللہ کے نبی فرمائے لگے فاک فرو ذکر الموت لذتوں کو چھڑا دینے والی چیز موت اس کا ذکر خوب کیا کرو خوب پھر اللہ کے نبی فرمائے لگے قبر پہ کوئی دن نہیں آتا مگر قبر خود بولتی ہے اور کہتی ہے انا بائی تو غوربا انا بیت انا بیت الوحدہ انا بیت الطراب انا بیت الدوت فیدہن کال قبر مرح بن و اہلن قبر خود بولتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں میں اکیلا پن میرے یہاں اکیلا پن ہوگا میں مٹی کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں روز قبر بولتی ہے میں تنہائی کے گھر ہوں میں اندھیرا کا اندھیرہ میرا میرے ہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے میرے ہاں کیڑے ہی کیڑے ہیں روز بولتی ہے اللہ کا نبی ہمیں نصیحت فرما گئے نصیحت فرما گئے پھر فرمانے لگے جب کوئی مومن بندہ قبر میں آتا ہے دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے مرحبا و احلق بہت اچھا ہوا تم آ گئے بہت اچھا ہوا تم آ گئے ام ان کن تلا ہم شی الحری الیہ زمین پہ جتنے لوگ چلتے تھے تم مجھے ان میں سب سے زیادہ تم سے پیار تھا مجھے تم سے محبت تھی اب تم میرے حوالے ہوئی ہو اب تم میرا معاملہ بھی اپنے ساتھ دیکھو گے فیت سے مدبا سوری اتنی کوشادہ ہو جاتی ہے اس کی حد نظر تک اتنی کوشادہ ہو جاتی آپ کی نظر کہاں تک جائے گی اس سے بھی زیادہ قبر کو شادہ ہو جاتی فیت سے مدب <بَصَل> یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کا نبی سچا رسول بتا رہا یہ قبر اسے گڑا نہ سمجھو اسے گڑا نہ سمجھو ہی جنت کا باغ بھی ہے جہنم کا گڑا بھی ہے اسے یوں گڑا نہ سمجھو اس لیے اللہ کا نبی کا داماد اور بڑا لاڈلا داماد حضرت عثمان عرضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں میرے نبی نے ایک بیٹی دی انتقال ہو گیا دوسری بیٹی بھی نکاح میں دے دی اس کا بھی انتقال ہو گیا جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی عثمان سے کہنے لگے عثمان میری چالیس بیٹیاں ہوتی نا اور یکے بعد دیگر اس کا انتقال ہوتا چلا جاتا تو میں تیرے نکاح ہمیں دیتا چلا جاتا عثمان جب میرے نبی کی مجلس میں آتے کبھی تو کبھی میرے نبی تھکے ماندہ ہوتا اور پاؤں پھیلائی ہوئے ہوتے تو پاؤں سمیٹ لیا کرتے تھے پاؤں سمیٹ لیا کرتے تھے لکد یا رسول اللہ عثمان آتا ہے آپ کی نشست بدل جاتی ہے سمیٹ لیتے ہیں پاؤں خریت ہے فرما عثمان تو وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی ہیا کرتے ایسا بہایا اسی عثمان نے اللہ کے دین کے لیے اتنا خرچ کیا اتنا خرچ کیا اتنا خرچ کیا, کیا ایک دن میرے نبی کو اللہ کے دین کے دفاع کے لیے بہت زیادہ مالی امداد کی ضرورت تھی ایک دن میرے نبی کو دین کے دفاع کے لیے بہت بڑی مالی امداد کی ضرورت تھی عثمان نے ڈھیر لگا دی دولت کے گھوڑوں کے اور جسے کہیں گے کہ ضروریات پورا کرنے کے لیے دل کھول کے میرے نبی کی خدمت میں اپنا سارا سرمایہ پیش کیا تو میرا نبی ہاتھوں میں اشرفیں لے کر یوں جھولیوں میں اچھال رہے اچھال او رہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی کرتا رہے اللہ تو اسے سے ناراض نہیں ہوگا ایسا آدمی لیکن اللہ کے نبی کے زمان سے اس صحابی رسول نے اس نبی کے داماد نے قبر کی حقیقت سنی ہوئی تھی قبر کی حقیقت پہ اس, پہ ایمان حقیقت پہ اس کا ایمان تھا قبر کی حقیقت پہ اس کا ایمان تھا قبر کی حقیقت سنی ہوئی تھی جب کبھی قبر کے پاس گزرتے جا کے بیٹھتے تو ایسے زارو قطار روتے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی کہنے والے کہتے عثمان <سؤ لازم> اتنا کیوں روتے ہو یہاں بیٹھ کر فرمایا کرتے ہاں ہاں یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے یہ کھوٹی تو ساری منزلیں کھوٹی ہو جائیں گی <گے>. عثمان کا یہاں آ کر کیا بنے گا تو یہ وہ لوگ تھے جنہیں قبر کی حقیقت پہ ایمان تھا ہمیں تو اب پتہ نہیں ایمان کس درجے کا ہے کہ قبر کے پاس جا کر بھی غفلت ہوتی ہے مچال ہے کہ ذرا بھی خیال آ جائے میرا نبی بھی قبر کے پاس بیٹھتے تھے بس اوقات یقص کے بیٹھ جاتے سوچ میں گہرے غم میں بیٹھ جاتے کیا ہوگا ہاں امت کو سبق دیا میرے نبی نے بھی کہ یہ قبر کوئی مذاق نہیں ہے عام سا گڑا نہیں ہے یہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے ایسا نہیں ہے ایک اللہ کو ناراض کرتے ہوئے زندگی گزارے وہ بھی قبر میں جائے اور ایک اللہ کا فرمولر ساری زندگی احتیاط کے ساتھ حلال کھایا حلال دیکھا حلال سنا حلال کہا حلال بولا حلال سویا حلال کی زندگی دن کے گزاری وہ بھی مرا کیا دونوں کا مرنا ایک جیسے دونوں کی قبر ایک جیسے ہوگی نان نا نا. کبھی نہیں ہوگی میرے عزیزوں ام آمنوا ایک رب کے نافرمان کو تم قبر میں اندر رکھتے ہو اور ایک رب کے فرما بردار کو قبر میں رکھتے ہو کیا قبر دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گی کبھی نہیں کبھی نہیں اللہ کہنا کہ تم سمجھتے ہو کو ایک جیسا سلوک کرے گی سہ امایہ بڑا غلط فیصلہ ہیں بڑا غلط فیصلہ اندھیر نگری نہیں ہے بھائی کوئی شخص اللہ کی نافرمانی فرمانی کرتے کرتے مر جائے وہ بھی قبر میں جائے اور کوئی ساری زندگی اپنے نفس اور شیطان سے مقابلہ کرتی ہوئے حلال کھائے اگرچہ تھوڑا ہوا ہو نفس پہ پاؤں رکھے چاہے کتنا ہی مشکل ہو حرام دوسروں کی بیٹیاں نہ دیکھے حرام چھوڑ دے سود چھوڑ دے چاہے دنیا والوں کے تانے برداشت کرے کچھ بھی ہو رسم و رواج کی گندگیوں سے لانت سے جان چھوڑا لے ساری دنیا کے تانوں کا نشانہ بنے لیکن اپنے رب کو ناراض نہ کرے یہ اس حال میں مرے اور ایک رب کی نافرمانی کرتے کرتے مرے کیا دونوں کو جیسے ایک جیسا معاملہ ہو ایسا نہیں ہوتا کبھی نہیں ہو سکتا نہ جینا ایک جیسے نہ مرنا ایک جیسے اللہ تو یہی کہہ رہا بھائی اللہ تو یہی کہہ رہا تو ایک قبر ہے دونوں کے قبریں الگ الگ ہیں بھائی ایک کے لیے کچھ اور قبر کہتی ہے ایک کے لیے قبر کچھ اور کہتی ہے یہ اللہ کا فرما بردار بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو نبی کہے گئے نبی کہہ گے یہ کبھی قبر کہتی ہے تو میری پشت میں چلنے والا محبوب لوگوں میں سے تھا اب تو میرے پاس آتا آیا ہے میرے ساتھ معاملہ بھی دے فائیت بسوری اتنی کشادہ ہو جاتی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى <الْجنَّة> اور سبحان اللہ جنت کا دروازہ اس قبر میں کھل جاتا ہے قبر کے اندر جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے جنر کی ہوائیں جنت کی نعمتیں جنت کے مزے اسے قبر میں ملنا شروع ہو جاتا ہے وہ کور کور کیا رہی وہ تو ایسا باغ بن گیا ایسی شاندار کوٹھی بن گئی ایسا شاندار بنگلہ بن گیا ایسی شاندار محل سے تبدیل ہو گیا جو خوشبو سے معطر ہے جو خوشبو سے معطر ہے جس کا وہاں کا منظر انتہائی خوبصورت ہے لمحے کا پتہ نہیں چلے گا مرا قیامت لمے کا پتہ ہی نہیں چلے گا وہ ایسا لگے گا جیسے ایک رات سے بھی کم میں ٹھہرا حالانکہ کب سے مرا تب قیامت آئے گی اتنا مزہ میں ایسا کھو جائے گا اس قبر کے مزوں میں نیمتوں میں ایسا کھو جائے گا کتنا طویل عرصہ طویل زمانہ اسے یوں لگے گا جیسے چند گھنٹے چند گھنٹے چند گھنٹوں کے اندر دو اٹھ کے کھڑا ہو گیا ایسے ان مزوں کے اندر گم ہو جائے گا ایسے اللہ رب العزت قبر اس کے لیے خوبصورت بنا دیں گے مد بس رہو اس کی نگاہیں بس سب تک دیکھیں گی اللہ کی نعمتیں فاجر ابل کافر کالقور اب دوسرا منظر بھی قبر دکھائی گی جب اللہ کا نافرمان فرمان کو شخص قبر میں داخل ہوگا قبر اس سے بھی کہے گی لامر حبم والا آلن تیرا نہ آنا اچھا ہے تیرا آنا اچھا نہیں ہے میرے ہاں تو دھرتی سب سے بدترین آدمی تھا میری دھرتی پہ جو لوگ چلتے تھے اب تو میرے حوالے ہوا ہے فس ترا پھر دیکھنا میں تیرے ساتھ اب کیا کرتی ہوں اور پھر وہ قبر اس پر تنگ ہو جائے گی اور اس کی پسلیاں ایک کی پسل دوسرے کی پسلیوں میں داخل ہو جائیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, فأدخل فی جو فی اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا یہ جیسے یہ انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کی انگلیوں میں گھس جاتی ہیں ایسی اس کو دونوں پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی اس طریقے سے اس کی پسلیاں مل جائیں گی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُقَيضُ اللہ لَهُ اور اس پر پھر ستر ازداح مسلط ہو جائیں گے لو انواخاف لڑ دے محمد اگر ان میں ایک بھی اپنا زہر دنیا میں پھینک دے ایک بھی ایک ازدہ بھی پوری دنیا پہ کبھی کوئی سبزہ نہ ہو گے۔ ایسے زہریلے ازداح ہوں گے اور اس قبر میں ستر ازداح اس مسلط ہو ایک ایک از پہ ہو از ہوں اس از اس مسلط ہوں یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کا نبی رہا یہ پیارا نبی ہے بہت پیارا نبی ہے اور اس امت کا بہت خیر خواہ ہے اور اس امت کا بہت ہم درد ہے اس گھڑی سے پہلے پہلے اپنی امت کو سارے حالات کی خبر پہلے دے گئے میرا نبی بہت مہربان ہے اپنی امت کا بہت خیر خواہ ہے ہمدرد ہے اس گھڑی سے پہلے پہلے تمام ان مشکل گھڑیوں کی گھاٹیوں کی خبر پہلے دے گئے تاکہ میری امت کا ہر فرد اس گھڑی سے پہلے پہلے سمل جائے سمل جائے اور اس سے پہلے پہلے سامان تیار کر لے اس سے حفاظت کا اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اس ہلاکت سے بچا لے میرا نبی بہت خیر خواہ ہے ہمدرد ہے پیار کرتا ہے اس امت کا، راتوں کو رویا کرتے تھے میرے نبی اور میرے نبی کے دل کی بے چینی اسی کے لیے ہر شخص اللہ کی پکڑ سے بچ جائے اس لیے اللہ کے نبی نے ساری حالات کی خبر دے دی اس سے پہلے پہلے سمجھ جاؤ فرمایا ستر ازدا ہے ایک اژدہا زمین پہ پھونک مار دے زمین پر کوئی سبزہ نہ ہو پھر یعنی تک حساب کا دن آ جائے گا حساب کا دن آ جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگے ان قمر فرمائے قبر گڑا نہ سمجھنا اسے گڑا نہ سمجھنا یوں نہ خیال کرنا کہ بس مر جائیں گے تو قبر میں مٹی ہو جائیں گے, نا نا. یہ قبر ہے قبر ایک زندگی ہے برزق کی زندگی پردہ کتنے پردے کی زندگی حشر سے پہلے, حساب سے پہلے دنیا کے بعد حساب سے پہلے دنیا کے بعد درمیان کی ایک زندگی ہے برزخ کی زندگی یہ ایک حقیقت ہے مسلمان کے زندگی پر ایمان ہے ایمان یہ برزخ کی زندگی ہے یہ برزخی زندگی ہے موت کے بعد اور حشر سے پہلے حساب سے پہلے یہ برزخ کی زندگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک شکل یہ قبر ہے ورنہ کوئی قبر میں دفن نہ بھی ہو سمندر میں ہو اسے جنگل کے درندے کھالے برزق کی زندگی کا واسطہ اس سے بھی پڑے گا یہ برزق کی زندگی ہے جو برحق ہے چاہے اس کے لیے جنت کا نمونہ بنے چاہے جہنم کا گڑا بنے فرمائے اِنَّ مِّن ریاضِ اَوْ مِّن حُفَرِ النَّارِ یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے تو میرے ہو اس گھاٹی سے ہر شخص میں گزرنا ہے کوئی نہیں بچے گا اسے کلو نفسی موت ہر شخص میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے کلو شعین ہلکن اللہ وجہ سب مر جائیں گے ایک اللہ کی ذات واقعی رہے گی کلو من علیہ فان و جب کا وجہ کا دل جلالی و لکرام سب پہ فنا تاری ہو جائے گی ایک اللہ کی ذات واقعی رہے گی ان کا میتھوں ان ہوں میرا نبی بھی دنیا سے چلا گیا جب وہ میرا نبی جیسی ذات دنیا سے چلی گئی تو اگر کسی کو اللہ نے زندگی دینی ہوتی تو میرا نبی دنیا میں زندہ رہتا ہاں تیرا نبی دنیا میں زندہ رہتا نبی دنیا سے چلا گیا انکا نہ کا مئی تو ان سب بھی دنیا سے چلے جاؤ سب ہی نے دنیا سے جانا ہے تو میرے جیسے یہ قبر کی زندگی ہے یہ قبر کی زندگی ہے اور یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد یہ پیش آنا ہے تو یہ بہترین وائز ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر و ذکر حاضم لدتوں کو چھڑا دینے والی چیز کا ذکر خوب کیا کرو کو اڑتے بیٹھتے چلتے بیٹھتے اپنی موت کو یاد کیا کرو بہت اچھی چیز ہے زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے دل کی دنیا کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے لکم حلال پہ کھڑا کرنے کے لیے بہت اچھی چیزیں آنکھوں میں ہایا لانے کے لیے قسم خدا کی بہت اچھی چیز ہے اس کا کر اپنی اولاد کی تربیت صحیح رخ پہ کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے دوسروں کا حق ضائع کرنے سے بچنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے مخلوق کا حق ادا کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے دوسروں کے لیے ایزا اور موزی بننے سے بچنے کے لیے موت مر جانا جتنی اس موت سے غفلت ہوگی اتنی اس کے گھروں میں اس کی زندگی میں گناوں کے ڈھیر ہوگی جس قدر موت سے غفلت ہوگی اتنا حلال کو حرام سے تبدیل کر دے گا اور اتنا ہی دوسروں کے حق ضائع کرے گا اتنا ہی مخلوق خدا کے لیے یہ مصیبت بنے گا جس قدر موت سے غفلت ہوگی بہت بڑا وائز ہے جو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے موت کا تز موت کا اکیلے بیٹھ جا کرو صبح یا شام کوئی گھڑی ایسی نکال لیا کرو اپنا جانا سوچ لیا کرو کبھی کبھی قبرستان چلے اکیلے آپ ہو اور قبر ہو سوچا کرو اس جگہ میں نے بھی آنا ہے کل آؤں پرسوں آؤں آنا ہے اور مٹی اوپر ڈال دی جائے گی میں اکیلا اندر قبر میں ہوں گا اور اللہ نہ کرے مولا کو ناراض کر کے آ گیا تو سامپ کا ازدہا جیتے جاگتے خیال آ جائے تو ڈر لگ جایا کرتا ہے اس تنہائی میں کون میرا ساتھ دے گا میرے نبی بتا کہ نا ازدہا ہے قبر کی زندگی میں ازدہا ہے تبھی تو عثمان جیسا میرے نبی کا داماد رویا کرتے تھے تبھی تو رویا کرتے تھے تو میرے عزیز کبھی چلے جا کر اس بستی میں اکیلے بیٹھ کے اپنی موت کو یاد کیا کرو ہاں ہاں اور جانے والوں کا تصور کیا کرو وہ بھی چلا گیا وہ بھی چلا گیا وہ بھی چلا گیا کبھی کبھی اچانک مرنے والوں کا تذکرہ کیا کرو کیسے ہنستے بستے گھر سے ایک دم اٹھ گیا کیسے صحت مند تھا ایک دم روانہ ہو گیا کیسے اچانک اس پہ موت نے آ کے حملہ کر دیا کیسے اچانک دفتر میں بیٹھے بیٹھے رخصت ہو گیا پتہ نہیں میں بھی صبح اٹھوں نہ اٹھوں کیا پتا صبح اٹھوں نہ اگر نہ اٹھا اور نہ فرمانی کر کے سویا کیا بنے گا کیا ہوگا بے ہو کے مر گیا حرام سود لیتا ہوا مر گیا اور میری آنکھوں میں ناپا اور بے حیائی ہو اور مر گیا اور میرے گھر میں اللہ کی نافرمانی اور مر گیا کیا جواب دوں گا مرنا تو ہے نا بھائی کوئی نہیں بچے گا کوئی نہیں بچے گا تو میرے عزیزوں اس قبر کے گڑے سے ہر شخص میں گڑ گدر کے جانا ہے موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے کوئی نہیں بچے گا سب نے مرنا ہے اس لیے بہت اچھا گڑی بہت اچھا وقت ہے ابھی ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے آدھا گھنٹہ باقی ہے یہ رحمت کی بارش پرس رہی ہے رب کی رحمت کا جوش ابھی واقعی ہے رب کی رحمت کا جوش پھر ایک سال کسے بعد ملتے ایک سال کسے رمادان ملتا کون یہاں ہوگا کون نہیں ہوگا کون قبر میں ہوگا کون زمین کے اوپر ہوگا ابھی آدھا گھنٹہ ہے آدھا گھنٹہ اچھی بات تو یہ کہ سارا مجمع ہی یہ آدھا گھنٹہ اللہ کے ساتھ لو لگا لے لو لگا لے اور اپنے اللہ سے معافی مانگ لے خصوصاً اعتکاف والے ساتھی تو اس کا اہتمام فرما لے کہ صبح اللہ صبح اللہ کم از کم سو مرتبہ پڑھ لے صبح اللہ اللہ اکبر تیسرا کلمہ کم از کم سو مرتبہ پڑھ لے اور پیارے نبی پر کم از کم سو مرتبہ درود پڑھ لے ہاں کم از کم سو مرتبہ اور آخر میں کم از کم سو مرتبہ استفار کر اللہ اس استغفار میں جہاں اپنی خطائیں پیش نظر ہوں جہاں اپنی غلطیاں پیش نظر ہوں جہاں اپنے گناہوں پہ سچی ندامت پیش نظر ہو وہاں میرا جیزوں رمضان جیسا مہینہ آیا احتکاف کیا مسجد میں آئے یقیناً کوتائیاں ہوں گی یقیناً عبادت میں بھی کوتاہیاں ہوں گی ہمارے احتکاف میں بھی غلطیاں ہوئیاں ہوں گی اور ہمارے مسجد میں رہنے کے اندر بھی کوتاہیاں ہوں گی اس کو بھی پیش نظر رکھ کے استغفار کیا جائے اور ہر ایک اتکاف والا ساتھی ظاہر آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو تھوٹی موڑی تکلیف بھی ہو جاتی ہے لائٹ چلا دی ساتھی سو رہا آتا ہو جاتا ہے اتکاف میں جب آپس میں آدمی رہتا ہے تو ایک دوسرے کو دل سے اللہ کے لیے معاف بھی کر دو جو دنیا میں جلدی معاف کرتا ہے نا تو اللہ اسے پھر جلدی معاف کرتا جو دنیا میں کسی کی غلطی جلدی معاف کر دیتا ہے آسمان والا رب اسے معاف جلدی کر دیا کرتا بول کے اللہ کرے ہمارے زندگی بھر کا مزاج بن جائے معاف کرنا معاف کر دینا ہاں اس کی برکت سے اللہ ہمیں بھی جلدی معاف کر دے گا میرا نبی بھی فرمایا کرتے تھے پیارانہ بھی فرمایا کرتے تھے تم زمین والوں پہ رحم کرنا سیکھو آسمان والا تم پہ رحم کرے تم دنیا میں اللہ کے بندوں پہ رحم کرو معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا اس لیے میرے عزیزوں سبھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں اللہ کے لیے معاف کر دیں جو کمیاں کوتائیاں ہو گئی اور یہ تھوڑا سا وقت آدھا گھنٹہ ہے کوئی بات نہیں کھجور مل جائے گی انشاءاللہ شاء آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھی ہوئی انشاءاللہ افطار ہو جائے گا ہاں باقی افطار نماز کے بعد کر لینا یہ وقت پھر نہیں ملے گا یہ وقت پھر نہیں ملے گا اس لیے تیسرے کلمے کا اہتمام سبحان اللہ ہم سبحان اللہ عدیم کا اہتمام است درو شریف کا اہتمام استغفار کا اہتمام اور پھر اہتمام سے دعا پھر اہتمام سے اکیلے اکیلے بیٹھ کے خوب دعا کریں دس پندرہ بیس منٹ ہیں اللہ سے مانگ لیا جائے تو کیا حرج ہے ہو سکتا ہے یہ آخری اختتام بڑی چیز ہوتی ہے اختتام اچھا ہو جائے استغفار کے ساتھ ہو جائے تو پھر نبی فرمایا کرتے تھے جب اپنی آدمی اعمال پہ اپنی عبادات پہ بھی استغفار کرتا ہے نا تو اللہ اس کی ساری کوتائیاں معاف فرما کر پورا ادا فرما دیا کرتا ہے ہاں اس لیے میرے نبی کی سنت ہے جب نماز سے بھی فارغ ہو تو کہو استخ فر اللہ, اللہ استغفر اللہ ارے نماز پڑی استغفار کر رہے ہیں. ہاں ہاں اللہ تیرے دربار میں جیسا تحفہ بھیجنا تھا ویسے نہ بھیج سکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے ایمان والے شخص اس امت کا سب سے بڑا ایمان والا شخص کون ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. ان سے کا عثمان ابو بکر جب تو نماز کو فارغ ہونے لگے نا آخر میں تو یہ دعا پڑ لی اگر اللہ کا انتو اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ابو بکر نے نماز پڑھی اور جان پہ ظلم کیا ایسا بڑیا ایمان والے کی ایسی بڑھیا نماز میں نے جان پہ ظلم کی ہاں ہاں سبق دیا اپنی ہر عبادت پہ بھی استغفار کرو ہر عبادت پہ بھی استغفار کرو کمیاں رہ جا کرتی ہیں کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اس استغفار کی برکت سے پورا پورا اجر عطا فرما دے گا ہاں تو یہ آخری لمحات ہیں پورے رمضان میں تراویاں پڑیں تلاوت بھی ہوئی تصویرات بھی ہوئی صدقے بھی دیے خیرات بھی دیے تو تھوڑا سا آخر میں استغفار ہو جائے استغفار ہو جائے اللہ سے مانگ لیا جائے سبھی اس کا اہتمام فرما لیں انشاءاللہ اللہ تو اب انشاءاللہ شاء کے اکیلے اکیلے اب دعا کریں ذکر میں بیٹھ جائے ان شاء اللہ صبح نمدی خلّہ نس و, و فکر تو